مسئلہ ہو گیا ہے تو مناسب لگتا ہے کہ میں درد شروع کر دوں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہوشد اشد محمد و بدعة بدعة عظيم. قابل احترام علماء کرام میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ حجرامی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجام اور اس آخری حصے سے ایک باب باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق اچھے اخلاق اعلیٰ اخلاق کی ترغیب کا بیان اس کا باب ہے اس سے متعلق اس باب میں جو احادیث آئی ہیں جو اچھے اخلاق کے تعلق سے ہیں ایک ایک کر کے ان احادیث کا اور ان ان باتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جائزہ دے رہے ہیں پچھلے درس میں جو حدیث ہم نے شروع کی تھی وہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اور جس کی اہمیت اس دور میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کہ لوگوں کے ہاتھ میں بولنے کے اور لکھنے کے وسائل بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے خصوصاً ایسا دور جس میں لوگ کسی اور کے معاملے میں کیوں پڑے کہ مزاج کے ساتھ جینے والے بن چکے ہیں حدیث جو ہم نے شروع کی تھی مناسب لگتا ہے کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ہم ایک بار پھر سے اعادہ کریں وان ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامه اخرجه الترمذي وحسنه ولاحمد من حديث اسماء بنت يزيد نحو هذا النحجر رحم الله فرماتے ہیں کہ اب الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے اس کی عزت سے الزام کو تہمت کو اور اس آنچ کو دور کرے بالغیبی بھی وہ بھائی اس مجلس میں موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دفاع کرنے والے ڈفینڈ کرنے والے مسلمان سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا اخرجہ مدی و امام اتر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے ولی احمد ابن حدیف اسما بن تزید اور امام احمد نے حضرت اسماء بن تعزیز سے بھی اسی کے قریب الفاظ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے یہی معنی ہے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت اسمہ بنت تزید کی حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دلیل بن سکتی ہے اس معاملے میں اس فضیلت کے ثابت کرنے میں پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرے خصوصاً اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب معاملہ اہل علم کا ہو ایسے لوگوں کا ہو جو سماج میں مقام رکھتے ہیں جو انسان جتنا اونچائی پر ہوتا ہے اس کی بے عزتی کی جائے किया जाए کیا جائے تو اتنا زیادہ है। ہوتا ہے ایک عام انسان کی عزت بھی اہم ہوتی ہے اس کا دفاع بھی ضروری ہوتا ہے لیکن جو آدمی کسی مقام پر ہو چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے وہ سماج میں لوگوں کے درمیان ایک بڑا مقام رکھتا ہو سیاسی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے تو ایسا انسان اگر اس کی عزت اچھالی और उसकी اس کی عزت تو اس کا زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے وہ نقصان صرف اس تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ عام لوگوں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس تعلق سے کچھ باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے اسی کے لیے کچھ دلیلیں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کرنا بعض صحابہ نے کس طرح سے دفاع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب باز منافقین نے آپ کی شان میں گستاخی کی یا صحابہ کے بارے میں بری بات رجل فی غزی عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ تبوک میں تبوک کی جنگ میں ایک مجلس میں لوگ موجود تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کہنے لگا ما تو ہا اولا ہمارے جو قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن, قرآن قرآن قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری اس زمانے میں قاری یا قرا ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس کی تعلیم دینے کے اعتبار سے بہت مہارت رکھتے تھے قرآن کے اسکالرز ان کو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں صرف قرآن کے اسکالرس تھے ظاہر بات ہے کہ وہ حدیث کے بھی اسکالرس تھے اس سمجھنے میں حدیث بہت ضروری ہے تو کہا کہ ما مثل میں نے ہمارے قاری لوگ ہیں ان کی طرح کسی کو دیکھا نہیں لا ارغب ولا اکاطن ولا اج باقا تین باتیں کہیں کہ میں نے ان سے زیادہ پیٹو ان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا یا ان سے زیادہ بڑے پیٹ والا ار غبن اور اقل کے اعتبار سے کہ میں نے ان سے بڑے پیٹ والے اور ان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے یا پیٹ کے مطلب پیٹو لوگ میں نے نہیں دیکھے والا اک غبا اور نہ میں نے ان سے زیادہ زبان کے جھوٹے دیکھے نوزب اللہ والا اج بنائند القاع اور نہ میں نے ان سے زیادہ دشمن سے مٹبھیڑ کے وقت میں بزدل کسی کو پایا کھانے کے حریث پیٹ والے اور اسی طرح سے زبان کے جھوٹے اور دشمن کے مقابلے میں بزدل میں نے نہیں دیکھا کس کے بارے میں کس کی طرف اشارہ ہے یہ صحابہ کی طرف اشارہ ہے صحابہ کے بارے میں بات کہی جا رہی نوز بلّہ جس میں نوز باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے تو فقال رجل فی مجلسی ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں ظاہر بات ہے منافق لوگ ہی ہیں کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں تو ایک صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے فقا الرج الفی فلم کا رب تھا ولا کن کا منافق جھوٹ بولتا ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم منافق ہے کیونکہ اگر تم مومن ہوتا تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عام طور سے اہل علم کے بارے میں جو کہ قرآہ ہیں ان کے بارے میں نہیں کہتا اس آدمی نے کسی کا ایک کا نام لے کے نہیں کہا کہ فلاں آدمی کے بارے میں میرا ایک کہنا ہے اس نے دینی وس وہاں پہ اختیار کیا کہ یہ جو قرآن ہیں یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا یہ حال ہے زبان کے جھوٹے ہیں پیٹ کے حریث کھانے کے حریث ہیں اور بڑے ہی بزدل لوگ ہیں تو اس طرح سے اس نے توہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تو ایک صاحب نے کیا کہا جھوٹ بولتا ہے تو بلکہ تو منافق ہے ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے تو منافق ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ضرور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا فَبَلَغَ وسلم ونزل یہ بات اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی وہ اب تک پہنچی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل کر دی عبد الله عبد البن ربی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں فانا رايته متعلقا بحقب ناقه رسول الله صلى اللہ, اللہ عليه وسلم ومنذ بھی في عيوني کے سامنے ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آدمی تھا جس نے ایسی بری بات کہی تھی وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام اس کی نقیل حقب نقیل کو کہتے ہیں جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو کہا کہ اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا تنكبه الحجاره وهو يقول یا رسول اللہ ان نما کن خود وہ انہیں پتھریلی زمین پر چل رہا تھا ننگے پاؤں اور وہ پتھر جو ہے اس کے پاؤں میں نکیلے چب رہے تھے لیکن پھر بھی وہ آپ کی لگام پکڑے ہوئے تھا آپ کو منانے میں لگا ہوا تھا اور کیا کہہ رہا تھا اللہ کے رسول ہم تو بس ہنسی کھیل میں اس طرح کی بات کر رہے تھے ہم تو بس مذاق میں بول رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے سیریس نہیں بول رہے تھے کسی پہ تومت نہیں لگا رہے تھے مذاق مذاق میں کہہ رہے تھے نعوذ باللہ کہ یہ سارے لوگ جتنے قرآن کے ماہرین ہیں یہ سب کیا ہیں پیٹو ہیں بزدل ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں یہ یعنی زبان کے جھوٹے ہیں مذاق میں کوئی کہتا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ بس کھیل مذاق میں کہ... اس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خور, وہ ایسا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول اب اللہ ہی وہ آیت ہی وہ رسم تستا مذاق کر رہے تھے اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے رسول کے ساتھ چھٹا کر رہے تھے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے یعنی جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ کون ہے اللہ کی کتاب والے علما رسول اللہ کا دین اللہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو دین کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو تو یہ جو آیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت بھی نازل کر دی تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے اور شیخ مقبل نے بھی اپنی کتاب کتابی المسند من اسباب النزول میں صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے تو اس, اس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ زمانے میں ایسے تھے جو مذاق مذاق میں کسی کی بھی عزت اچھال دیا کرتے تھے بلکہ اس پر توہمت لگاتے تھے زبان کا جھوٹا مذاق نہیں ہے کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو زبان کی جھوٹے ہو تو اس طرح کی بات بات کہنا یہ بہت سخت بات ہے تو اس مجلس میں جو صحابی بیٹھے تھے وہ خاموش نہیں رہے انہوں نے دفاع کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا دفاع کیا کہا تو جھوٹ بولتا ہے ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ سے ایسے نہیں ہے صحابہ بلکہ بھوکے رہنے والے اور یعنی جوہد اور مجاہدے کی زندگی جینے والے میدان جنگ میں بالکل شہسوار ہیں وہ لوگ زبان کے سچے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولا تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ منافق ہی کہہ سکتا ہے جب اللہ کی گواہی کے بعد آدمی ایسا کہے تو اللہ کی بات پر ایمان لانے والا نہیں ہوا جو, جو اللہ کے رسول پر توہمت مطلب لگائے گویا کہ وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے وہ اللہ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انتخاب کیا تو نوذ بلّ دیکھو اللہ کا انتخاب کتنا غلط ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ایک اعتبار سے اللہ کا بھی مذاق بنانا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے کسی ایک عالم کی کسی ایک بات کا جو واقعی اس کے دین سے جڑی نہ ہو اس کے چلنے پر اس کے اس کے بولنے پر کچھ کسی کو ہنسی آ جائے اور آپس میں اس پر مذاق ہو یہ بھی برا ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے لیکن ایک انسان کسی انسان کا مذاق اس اعتبار سے اڑائے کہ وہ دینی منصب کا مذاق اڑائے سارے علماء کو برا کہ سارے علماء کو کہیں کہ علماء ایک بھی کام کے نہیں دنیا میں اگر ایسا کہتا ہے تو یہ قفر ہے بہت سخت بات ہے یہ بہت سخت بات ہے کہ ایک آدمی علی الاطلاق سارے علما کو یعنی گمراہ قرار دے برے بتائے غیر ذمہ دار بتائے یا ان کی شام میں ایسی گستاقی کریں جو ان کے دین پر اس کی آنچ آتی اور سارے علما بلا تفریق اگر آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اس کے کی ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے تو یہاں پر صاحبی نے دفاع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی اور پھر آپ نے بھی اس سے کہا کہ تم کس کا مذاق اڑا رہے تھے ہنسی کھیل کر رہے ہو اللہ اور اس کی کتاب کا اس کی آیتوں کا اس کے رسول کا مذاق کرتے ہو تو یہ بہت سخت بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑانا بولنا چاہیے یہ بھی نہیں کہ آپ مار پیٹ کرنا شروع کر دیں آپ کی آپ کی سلطان وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر گھر میں اولاد اس طرح کی بات کریں مذاق اڑائے دین کا تو پٹائی بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بڑا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ راستوں پر سب کی پٹائی کرنا شروع کر دیں یہ آپ نہیں کر سکتے ان صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تو مقام دیکھ کر ہی انسان کو قدم اٹھانا چاہیے کہ بڑا فتنہ اس سے نہ ہو جائے ایک اور حدیث آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کا دفاع اطبان ابن مالک اطبان ابن مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اینا مالک, ابن مالک, ابن دخشن، کہ مالک ابن دخشن کہاں فقال رجل الما کا منافق لا يحب اللہ, اللہ رسول کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ذرا بھی محبت نہیں مالک ابن دخشن صحابی ہیں تو کسی نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ تو کسی نے جواب میں کیا کہا منافق ہے وہ کیا محبت ہے اس اس کو اللہ اس کے رسول سے کچھ بھی محبت نہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تقولو یا باز روایتوں میں لا تقولو ایسا مت کہو ایسا مت کہو يقول لا الہ الا کا ہو یقول وہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے یہ جو کلمہ پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں جسے منافق کہتے تھے اور پڑھتے تھے بلکہ اس میں اللہ کی رضا چاہتا ہے تو ایسا مت بولو کالا اس شخص کا ہاں ہاں بالکل النار آپ نے فرمایا مزید یہ کہا کہ جو بھی بندہ اس کا حق ادا کر کے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا امام البخاری نے استطاب کتاب استطابط المرتدین میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 6938 امام مسلم نے کتاب الامان حدیث نمبر 33 پر اس کو روایت کیا ہے ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا اللہ تخلد ایسا مت ایسا مت بولو کہ منافق ہے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے لا تقل ذالک لا تراہ قد قال لا الہ الا الله يريد بذالک وجہ اللہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس میں اس کی رضا یعنی اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ منافق ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں لگتا ہے جبکہ اس کا کلمہ سچا ہے اللہ کی رضا کیلئے اس حدیث کو بھی امام البخاری نے کتاب میں حدیث نمبر 425 پر روایت کیا ہے تو ان دونوں روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی کے دین اس کے ایمان کے بارے میں یعنی اس پہ تومت لگائی گئی ان کے بارے میں ایسی بات کہی گئی کہ وہ تو منافق ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تو آتا نہیں ہے یہاں پر اس کے تو تعلقات کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں اس طرح کی بات جب کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے فوراً لوگوں کو وہاں پر ٹوکا مت بولو ایسا ذلك ایسا مت بولو کیا تم نہیں جانتے ہو کہ وہ اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں تو آپ نے فوراً ٹوکا اس حدیث کی شرح میں ابن ردب رحم اللہ فرماتے ہیں ان من وہ فی بنفاق ارماق سوء دکو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی انسان پر نفاق کی تہمت لگائی جائے اور برائی کے ساتھ اس کے برے عمل کا ذکر کیا جائے اس کا عمل یعنی اس کی برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے فَإنَّهُ تو ضروری ہے مناسب یہی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس پر سے تہمت کو ہٹایا جائے اس کا دفاع کیا جائے وہ یدھ کرا سا اور اس کے اچھے عمل کو ذکر کیا جائے آپ کی یعنی آپ کے سامنے کسی مسلمان کی جس کو آپ جانتے کہ اچھا انسان ہے لیکن کمیاں بھی اس میں ہو سکتی ہیں یا جھوٹے طور پر اس پر کوئی تہمت لگائی جائے اس کی دینداری ہی کو مجرو قرار دیا جائے وہ تو ایسا نہیں ہے وہ تو دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے دین پر تہمت لگائی جائے اس کو بے دین ثابت کیا جائے حتیٰ کہ اس کے ایمان کے بارے میں بات ہونے لگے اگر آپ کی موجودگی میں ایسا ہوتا ہے تو آپ پر آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا دفاع نہیں ہے ایسا نہیں ہے تم اس کو منافق نہیں بول سکتے مسلمان ہو ایسا کیسا بورڈ اس کے بارے میں نہیں بول سکتے دیکھو اس نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا ہے تو اس کے اس کا دفاع کیا جائے اور اگر کوئی آدمی اس کے برے عمل کو ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کے اچھے عمل کو ذکر کرائے کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا منافق بولنے والے کو منع کیا اور آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ اللہ بولتا ہے نا اور اللہ کی نہیں بولتا ہے آپ نے ان صحابی کے اچھے عمل کو ذکر کیا جو ان کے ایمان اور ان کے دین کی درید تھا تو یہ فتح الباری میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے اسی حدیث کی شرح میں اسی طرح سے آپ دیکھیں صاحب آپس میں بھی ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث ہے اس میں جو تین صحابی تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے تو رہ گئے تھے پیچھے کہتے ہیں کہ ولمبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتّا بلغت جنگ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر ہی نہیں کیا میرا تذکرہ نہیں کیا میرا نام نہیں لیا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے بھی تبوک تبوک میں آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ میں تو آپ نے کہا ما فعل ماں فعال مالک کا مالک کہاں ہے کاب ابن مالک کا کیا ہوا کہاں ہے وہ کالا رجمنی بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ حبسہو برداہو والنظر فی عطفیه اس کی چادر نے اسے روک لیا اور دائیں بائیں اپنے کندھوں کو دیکھنے نے اس کو روک لیا حبسہو برداہو والنظر فی عطفیه یعنی وہ ہمیشہ لباس میں اس میں اس میں اپنی اس میں اکرمی لگا رہتا ہے نہ اس کی اور اس نے اس کو زینت کے شوق نے اس کو روک لیا فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت मुआद इब्न जबल رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے مجلس میں کا کیسی بری بات کہتا ہے بیسما قلت والله या रसूल अल्लाह ما علمنا علیہ الا خیر نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہم نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا فصكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب المغازی میں حدیث نمبر چار اور امام مسلم نے تو میں یعنی کتابہ میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار سو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کابل ممالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بری بات کہی وہ تو اپنے کپڑوں میں لگا ہوا ہے وہ تو اپنی زینت میں لگا ہوا ہے اور وہ اپنے گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے اس طرح کی بات کہ اسی وجہ سے رک گیا وہ. نہیں آ سکا وہ جنگ میں وہی وہ پڑا ہوا ہے وہ اپنی دنیا کی چیزوں میں زیب و زینت میں میں کہا بہت بری بات کہتا ہے ابن جبل نے اس کو ٹوک دیا بری بات کہتا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے اللہ کے رسول ان میں ہم نے بھلائی ہی دیکھی ہم ان کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں ایسا نہیں ہے ان کے بارے میں بات ٹھیک نہیں ہے تو فوراً دفاع کیا آج ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہم بولنے والے کے دشمن نہیں بننا چاہتے کیوں نہیں بولتے ہم لوگ کوئی آدمی کسی کی برائی اگر کرے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اگر وہ ظالم جابر ہے اور آپ بولیں گے تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہو جائے گا یہ اور بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ کے عام مجلسیں ہیں دوستیاں ہیں محبتیں ہیں تعلقات ہیں کبھی بزنس کی وجہ سے ہیں کبھی رشتے داریوں کی وجہ سے ہیں کبھی دوستیاں ہیں بس ایسی کبھی دینی مجالس ہیں اور کوئی آدمی کسی کی عزت اچھالتا ہے اور اس کے بارے میں تہمت لگاتا ہے غلط بولتا ہے اس کے بارے میں اس طرح سے اس جبکہ حقیقت میں وہ انسان ایسا نہیں ہے یا اس میں کمی ہے تو ہلکی معمولی تھی لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے کی پیش کیا گیا جس سے ایک دم ہی وہ غیر معتبر ہو جائے اور وہ مسلمان اپنا دفاع کرنے کے لیے اس مجلس میں موجود نہیں ہے سب کے سب چپ چاپ اس کو سنتے رہتے ہیں کسی میں ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں بولنا چاہیے وہ اچھا انسان ہے کمیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تم جیسا بول خامخواس کو بڑا چڑھا کے مت بولو نہیں بولتا آدمی کیوں نہیں بولتا ہے اس لیے کہ مجلس کا موڈ خراب کیوں کروں میں سب لوگ اسی میں نشے میں ہیں کہ کسی کی برائی کی جائے بھئی سب سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں میں اس مطلب ماحول کو کیوں خراب کروں میں کیوں سب میں نیک بنوں میں کیوں لوگوں کو روکوں چلنے دو چل رہا ہے تو انجوائے کریں تو کرنے دو بعض اوقات اس طرح کی بات ہوتی ہے کسی بھی مسلمان کی عزت اچھالی جائے اور ہم خاموش رہیں اچھی بات نہیں شفقت سے محبت سے نرمی سے ادب سے جیسا بھی آدمی بولے بہتر ہے کہ ہم نہ بولے ایسا نہیں ہے آ, ہم لوگ زیادہ ہی بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور خواہ مخواہ وہ آدمی اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں ہے وہ اپنے ڈیفنس کے لیے موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو یا ہو سکتا ہے بات ہی غلط ہو خبر ہی غلط ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا آپ ایسا پسند کریں گے کہ آپ کے بارے میں بولا جائے اور آپ وہاں دفاع کے لیے موجود نہ ہو اور ایسی تہمت آپ پر لگائی جائے جو آپ نے نہیں کیا اپنے بارے میں جب آدمی سوچتا ہے تو بہت حساس ہو جاتا ہے دوسروں کی عزتوں کا جب معاملہ آتا ہے تو آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے لیکن یہ لاپرواہی قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی یہ لاپرواہی قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی اپنے بھائی کا ساتھ اس نے دنیا میں چھوڑا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ساتھ چھوڑ دے گا اس وقت احساس ہوگا کہ کاش میں نے مسلمان کی عزت کا دفاع کیا ہوتا شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں پر ایک اور مسئلہ ضمن آ, آتا ہے آ, انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے شیخ ابن فیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان پر ایک انسان پر یہ بات واجب ہے لازم ہے کہ جب کسی کی غیبت اس کی موجودگی میں کی وہ سنیں اس کو تو اس کی سے اس کو روک دے وہ صحافی اسکاتی ہی کوشش کرے کہ اس غیبت کرنے والے کو چپ بٹھائے اما بال قو ادا کا نادرن قوت سے اس کو روک دے اگر قادر ہو تو کاس کچھ ات خف اللہ و اما بن نصیح یعنی ڈانٹ کے اس کو روک دے خاموش ہو جاؤ اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اس کو تمبی کرے قوت سے اس کو روکے اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ اما بن نصیح یا پھر اچھی مؤثر, ایسی مؤثر طریقے سے نصیحت کرے اچھے طریقے سے نصیحت کرے رک المکان اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس جگہ سے اٹھے اور چھوڑ کے نکل جائے اس مجلس کو چھوڑ کے نکل جائے یگتابیل جالسون خیر و سرا جس مجلس میں لوگ خیر اور نیک اور صالح لوگوں کی غیبت کر رہے ہوں اچھے لوگوں کی غیبت جس مجلس میں کی جائے ایسی مجلس میں بیٹھا جانا بیٹھنا مناسب نہیں ہے بیٹھا نہیں جاتا ایسی مجلس میں فع نج وہ علیہ الن ایسے انسان پر جس مجلس میں ہے جس میں نیک لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے اس پر واجب ہے کہ ان کی مدافعت کرے ان کو ڈیفینڈ کرے فعلستر اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے وہ اللہ کا شریک اللہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ان کے ساتھ گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا یہ بھی شریک مانا جائے گا کہ یہ موجود تھا لیکن اس نے دفاع ان کا نہیں کیا شرح ریاض ریاین میں حدیث نمبر 1530 ہزار پانچ سو تیس کے کی شرح میں نے بات کہی ہے آج آپ دیکھیے سیاست کے شہدائی بیٹھے بیٹھے امت کا حال درد اور بیان جب کرتے ہیں سب سے پہلے تیر چلاتے ہیں کس پہ, پہ. اسی کے ساتھ پہ. اس کو اگر گدی پہ بٹھایا جائے فتوا کی یا اسی کو حکومت کی گدی پہ بٹھایا جائے تو ایک چھوٹی سی گلی بھی نہیں سنبھال سکتا ہے اور گلی تو بہت دور کی بات ہے اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا یہ گھر میں اس کی حکومت نہیں چلتی ہے لیکن باہر پوری دنیا کی حکومتوں کے بارے میں بولتا है حکام के बारे में بل زبانی کر کے لوگوں کو حکام سے دور کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ علماء جو ان حکام کی تائید کریں یا ان حکام کے ماتحت ہوں کسی نہ کسی منصب پر ہوں افتاح پر یا کسی طرح سے جسے سعودی وغیرہ میں ہیں فوراً ان لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرنے لگتا ہے کہ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں یہ تو بزدل لوگ ہیں یہ ایسے اور ایسے ہیں یہ پیٹرو ڈالر والے علماء ہیں یہ دینار و درم والے علماء ہیں حض و نفاس والے علماء ہے ان کو کیا معلومات کا حال کیا چل ہے یہ تو اپنے اپنی راحتوں میں مگن ہیں جب کہ حال اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں ساری خرافات اور محرمات ہوں گے اس کی خود زندگی کے اندر عیاشی ہوگی اس کی خود زندگی میں ہوگی عیاشی اور وہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ کم کھا کے کم پی کے کم کم پہن کے جی رہے ہوں گے لیکن یہ ان سے زیادہ عیاشی, یعنی عیاشی کی زندگی جیتے ہوئے ان سے زیادہ آسانی کے ساتھ جی رہا ہوگا لیکن بڑی بڑی باتیں کرے گا جب چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا کسی ایک پڑوس کے مسلمان کو کبھی اس نے کھانا یا کپڑے یا کچھ اس طرح کی چیز بھی نہیں اس کے گھر کی فیس بھی نہیں بھری ہو لیکن پوری امت کا درد دکھائے گا اور اس کے لیے اپنی اپنے جذبات کی بڑاس کو نکالنے کے لیے کیا کرے گا علماء کو اور حکام کو نشانہ بنائے گا اور باقی لوگ چپ چاپ سنتے رہیں گے باقی لوگ چپ چاپ سنتے رہیں گے ہاں میں ہاں ملیں گے ہاں دیکھو علما ایسے ہیں ہاں دیکھو کیا حال چل رہا ہے وہاں کہا کہ ایسا یہاں کہا کہ ایسا وہاں کا حا کہ میسا تو اپنے گھر کا حاکم ہے تو کتنا صحیح ہے یہ بھی تو دیکھ تو بھی تو حاکم ہے راعین کل عن رائن اسی حکمیث میں آپ نے امام کے بارے میں بھی, بھی کہا اسی حدیث میں آپ نے گھر والوں کے بارے میں بھی کہا آپ جا کے دیکھ لیجیے ایک ہی حدیث ہے اس میں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے پوچھو گی اس کی رعایت اور گھر کے مالک کی بھی گھر کے بڑے کی بھی اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ وہ بھی مالک کے گھر کا وہ بھی حاکم ہاں میں گھر کا تو اب دیکھ لیں کہ اس سے اس کی پوچھ ہوگی تو اس سے تیری تو اس سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی لیکن تو اس کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اپنے گھر کی حکومت کے بارے میں اتنا زیادہ فکر تجھ کو نہیں ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے اسی طرح سے صحابہ کا دفاع کرنا صحابہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کر رہا ہو حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں حضرت مغیرہ کے بارے میں یا عبد الرحمن الرحمٰن عوف کے بارے میں یا یابداللہ عاص کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں یا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا کہ عام طور سے شیعہ کا شیوا ہے کہ ان کو کھانا ہزم نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کو برا نہیں کہیں گے تو یہ اور محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں زبانیں دراز ہو جاتی ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ پر لان تان ہوتی ہے تو مسلمان کے سامنے اگر یہ بات ہوتی ہے یعنی کہ آپ جائیں وہاں پہ امام باڑے میں جا کے دیکھتا ہوں میں کیا ہو رہا وہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں جانے کی ایسی مجالس میں جانا بھی جائز نہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ میں ایک بیٹھنے والا اگر صحابہ پر پرتان کرتا ہے کہ حضرت معاویہ دیکھیے ایسا کیے حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیے فلانے نے ایسا کیوں حضرت علی نے ایسا کیوں کیے ایک آدمی اگر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے آپ کو فوراً ٹوک دینا چاہیے نہیں تو آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے ابن تعمیر اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اذا مبتدع فيهم فلا من عنهم اگر کوئی بداتی صحابہ کے بارے میں باطل طور پر کوئی قد کوئی ان کی ان کی یعنی ان کی کردار ان کی شخصیت پر کوئی یعنی قد کر رہا ہو کوئی ان کو یعنی برائی ان کی کر رہا ہو فلا بد من دب ہو لازم ہے کہ ان کی طرف سے آدمی دفاعی بات کرے ان کو ڈیفینڈ کرے وہ دکھ رایو بل و حجت ہو اور ضروری ہے کہ علم کی بنیاد پر اور انصاف کے ساتھ یہ نہیں کہ گالی بکنے لگے اور وہ گالی دے رہے تو آپ بھی گالی دینے لگے یا وہ بری بات کر رہے تو آپ ایک دم آپ سے باہر ہو کر ایک دم گندی باتیں کرنے لگ جائیں اس کی اس کے خلاف نہیں بلکہ علم اور عدل کی بنیاد پر اس کی بات کا رد کیا جائے اس کو غلط ثابت کیا جائے تو یہ بھی دین کے اندر ضروری ہے کہ عام انسانوں کی عزت اپنی جگہ ہے یہ صحابہ کی عزت علماء کی عزت اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ کی آپ کے اہل بیت کی عزت اور المؤمنین کی عزت یہ بہت بڑی چیز ہے تو اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی ہو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علم اور عدل کی بنیاد پر صحابہ کا دفاع کرے انہا جو سنت نبویہ میں جلد نمبر چھ صفا نمبر دو سو چونے نے اسی طرح سے علامہ تحاوی امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں علمافی مینت صابقینا و ومن, با... ومن دہ علماء السلف پہلے اور بعد والے سارے علما مینت صابینا فقی و والنظر سارے کے سارے تابعین میں سے بھی جو اہل خیر ہیں اہل خیر و اثر ہیں یعنی آطار کے جاننے والے خیر ان کی زندگی میں تھی اور فکر ان کے پاس تھا اور ان کے پاس گہری سمجھ تھی گہری یعنی باریک بینی ان کے پاس تھی لا الا جمیل ان کا ذکر اچھے طریقے سے ہی کیا جانا چاہیے سارے سلف کا آئی میں ہوں یا ان سے پہلے کے اور بھی علماء ہوں سلف ہوں تابعین ہو یا تبع تابعین ہو محدثین ہو ان کا جو تذکرہ ہے ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی ہونا چاہیے لا الا بالجمیل ومن بسوئن فهو علی غیر سبیل جو ان علماء کا برے طور پر ذکر کرے برائی کے ساتھ تذکرہ کرے تو ایسا انسان سرات مستقیم پر نہیں ہے فهو علی غیر السبیل سبیل اللہ والا راستہ سیرا مستقیم وہ آدمی سیرا مستقیم پر نہیں وہ بھٹکا ہوا آدمی ہے تو صرف میں اہل علم کا تذکرہ کرتے وقت بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے آپ کے بہت سارے لوگ مہادسین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کیا کر دیا ان لوگوں نے اتنی ساری کتابیں لکھ دی یہ صحیح یہ صحیح پریشان کر دیا امت کو مہادسین کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے کتابیں لکھی تحقیق کی سندوں کو محفوظ رکھا اگر سندوں کو یاد نہیں رکھتے اس کو آپ فضول سمجھ رہے اس لیے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے یہ کرنے کی لیکن انہوں نے محفوظ رکھا تاکہ آج کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے آیا کہاں سے لکھ دیا محدث نے اپنی طرف سے انہوں نے سندوں کو محفوظ رکھا تاکہ آج بھی کوئی آدمی جان سکے کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچے محدث تک اس حدیث کو پہنچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے آج انہوں نے اتنی محنت کی اور کوئی آدمی جاہل کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارے قرآن کا پی کیا ہے محدود کی ساری چیزیں ہم کو نہیں چاہیے حدیث اور کیا خام وقت ضائع کر دیا اس طرح سے یہ فوقہ کے بارے میں آدمی کہنے لگے فقی مسائل استمبا کی کیا ضرورت تھی بس قرآن حدیث کافی ہے ہمارے لیے ان کے فتو کی کیا ضرورت ہم کو جاہل آدمی تو تو کیوں فتوا ان کے بارے میں تیرا بھی تو فتویٰ غلط ہوا تو بول رہا کیوں ہے قرآن بس ہوگا نا تو کیوں بول رہا ہے جب ان کا بولنا غلط ہے تو تیرا بولنا کیسے صحیح ہے تو بہت سارے لوگ اکثر جس چیز کی تربیت کرتے ہیں خود اس میں واقع ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں جس سے دوسروں کو روک رہے تو یہ یہ جاہل لوگ ہیں تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کا رد ہونا چاہیے لیکن علم کی بنیاد پر عدل کی بنیاد پر یہ کہ ہم خود ظلم کے جواب میں ظلم کرنے لگ جائیں اور جہل کے جواب میں جہل شکار ہو نہیں بلکہ علم اور عدل جہل اور ظلم نہیں لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی وہ یہ کہ مسلمان کا دفاع اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن یہ اہل بدات کے بارے میں نہیں اہل بداعت کے بارے میں نہیں یہ نہیں کہ آپ ایک انسان جس نے امت کو گمراہ کیا ہو عقیدے کا بگاڑ اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے لوگوں کو بدخلاقی میں مبتلا کیا ہو اگر کوئی احساس بھی ہے اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی اس کے بارے میں برا مت بولو کوئی آدمی کہی کو نہیں اس کے پاس مت جاؤ اس کی مجلس میں مت بیٹھو وہ گمراہ ہے وہ لوگوں کو غلط باتیں سکھاتا ہے اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ قرآن کی غلط تفصیل کرتا ہے حدیثوں کی غلط معنی بتاتا ہے اس کے منہج میں بگاڑ ہے اب اگر کوئی ایسا کرنے لگے تو دوسرا آدمی اس کو روک دے نہیں ایسا مت بولو وہ مسلمان ہے مسلمان کی عزت بہت محترم یہ جو معاملہ ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اہل خیر ہیں آپ نے سنا امامت کا قول لیکن جو انسان امت کے لیے ضرر پیدا کرتا ہے ایسا انسان جو امت کو گمراہ کرتا ہے یا ایسا انسان جو امت کے لیے نقصان پیدا کرتا ہے مادی اعتبار سے ہی ایسے انسان کے سے لوگوں کو خبردار کرنا یہ بھی ضروری ہے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے یا کوئی آدمی دیکھے کہ کوئی آدمی گھر گھر چوری کرتے پھر اور اس کے بارے میں کوئی بولنے لگے بھائی وہ آدمی اچھا نہیں ہے آپ خیال رکھیے آپ کی مسجد میں دکھتا ہے آپ کے بازار میں گھروں میں دکھتا ہے تو دیکھو غلط ہے آدمی یا کوئی آدمی ایسا ہے جو دہشت گردی والا ہے اب کوئی آدمی لوگوں کو بھڑکاتا ہے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ الگ سے بیٹھ کے لوگوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے اور آپ خاموش ہیں کوئی آدمی اس کے بارے میں بولنے لگے کہ نہیں بھائی مسلمان ہے اس کی عزت آپ کیوں خراب کرتے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کریں اس بارے میں قانون نہیں کہ مسلمان کا دفاع کیا جائے بشرطے کہ یہ ضروری ہو یعنی کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کھودنے کریدنے لگیں جو معاملہ امت سے جڑا ہے اس میں اس کی جو برائی اس پر آپ کی کریں تو یہ یہ بھی ضروری ہے شیخ ابن اللہ فرماتے اسی حدیث کے ضمن میں کہتے ففی حد الحدیفی اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اور ترغیب ہے کہ اپنے بھائی کی عزت پر آنچ آئے تو اسے اس کا دفاع کرنا چاہیے وہتا یحتاج الا تفصیل لیکن اس میں کچھ تفصیل بھی ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے فعن کا نہ رجر اللہ جا ستحد کہ اگر آدمی ایسا ہو جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں وہ ایسا ہو کیسا ہو صاحب او صاحب فکر منحرف اگر وہ بداتی ہو یا منحرف فکر کا حامل ہو غلط آئیڈیالوجی والا ہو تو کہتے ہیں وہ دکھ یا رفیل مجلسی فلاں اگر اس کا اس کی برائی کا ذکر مجلس میں آتا ہے تو تم اس کو ڈیفینڈ مت کرو ایک گمراہ آدمی اگر اس کا تذکرہ کوئی کرتا ہے اور اس کی گمراہی بتاتا ہے تو اس کا تذکرہ ہونے دو اس کو روکو مت اس کا اس کو ڈیفینڈ مت کرو کیوں اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کا دفاع کیا لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ صحیح آدمی ہے اور پھر اس سے عقیدہ اس سے علم اس سے منہج اور سب کچھ لیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے بعد بھی دوسروں کو گمراہ کریں گے اس تک لے جانے والے بنیں گے تو اہل بداعت کا رد ہوتا ہے یہ نہیں کہ ان کا ڈپینڈ کیا جائے اگر کوئی ان پہ رد کر رہا ہے تو یہی جہالت ہے موجودہ دور میں بہت سارے لوگ اگر جب کوئی عالم علمی شخصیت ہے اگر کہے کہ فلاں گمراہ ہے لوگوں کو متنبع کرے خبردار کرے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا چاہیے اور کسی کی عزت نہیں یہ کرنا چاہیے کسی پر توہمت نہیں لگانا چاہیے کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے ہر انسان ہے اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن وہی آدمی جب اس کی جگہ اگر زمین کھا جائے پورے گاؤں میں وہ, وہ بولنا شروع کر دے گا ذاتی نقصان جب تک نہیں ہوتا تب تک یہ انسان جاگتا نہیں ہے تو بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے لیکن واقعی حق پر جمنا بڑا مشکل کام ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا نقصان آپ کے نقصان سے بڑا ہے آپ کی جائیداد کوئی کھا جاتا ہے برا ہے لیکن جو آدمی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ پوری امت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے بارے میں خبردار کرنا زیادہ ضروری ہے تو اگر آپ کو تکلیف صرف آپ کی وجہ سے ہو اور دین کی وجہ سے نہ ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر خرابی ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی جن میں ایک بات یہ ہے مسلمان کا دفاع کرنا چاہیے اور کسی خاص طور سے سلف کے بارے میں علماء کے بارے میں ایما کے بارے میں محدثین و فقحا کے بارے میں پھر اس سے بڑھ کر صحابہ کے بارے میں اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے دفاعی بات کرنا چاہیے اور یہ آگے ہوگا ایسے دور میں ہم ہیں کہ جس میں میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں اور ہر آدمی کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بولتا رہے گا مسلمانوں میں سے بھی غیر مسلمانوں میں سے بھی غیر مسلم تو بولیں گی بولیں گے مسلمانوں میں سے بھی بعض جوہلا ایما کے بارے میں علماء کے بارے میں بولیں گے اور غیر مسلموں میں سے تو اور بھی آگے بڑھیں گے وہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ علمی سطح پر دفاع کریں علمی یہ نہیں کہ ہر آدمی بولنے لگے ٹھیک ہے اپنی اپنے مجلس کے دائرے میں آپ بول سکتے ہیں لیکن بعض اوقات دفاع کرنے والے خود علم والے نہیں ہوتے ہیں وہ میڈیا میں آ کے ایسا دفاع کرتے ہیں کہ اور زیادہ نقصان کر دیتے تو ایسے جو معاملات ہیں خاص کر کے میڈیا میں آ کے بولنا ویسا ہی آدمی بولنا چاہیے جس کے پاس اتنا گہرا علم ہے اور وہ اتنا شرد کر سکتا ہے کہ بالکل باطل ٹوٹ جائے یعنی کہ آپ ہی فریکچر ہو جائے اس کو توڑنے میں تو بعض اوقات باطل کا مقابلہ کرنے والا خود کمزور ہوتا ہے اور وہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو اور زیادہ اوور کانفیڈینٹ کر دیتا ہے اس کو اور زیادہ طاقت دے دیتا ہے اور لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے تو ایسے معاملات میں ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے انہیں کو بولنا چاہیے جن کے پاس گہرا علم ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر گیارہ ہم نے دس اور گیارہ دیکھی اب آگے بڑھ کے ہم حدیث نمبر بارہ دیکھیں گے جس میں تین باتیں بیان ہوئی ہیں اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں, وعن أبی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصد صدقتم من مال وما, وما اخرجہ مسلم اب ربی اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں من صدق صدق مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا صدقہ دینا انسان کے مال میں کمی نہیں پیدا کرتا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِن اِلَّا <عِزَّة> اور اللہ تعالی جب ایک بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے معاف کرنے سے اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے اس کی عزت کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے جب بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے بدلا نہیں لیتا معاف کرتا ہے اس نے بے عزتی کی ستایا اور اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر عزت کو بڑھاتا ہی گھٹاتا نہیں وما طباب احد القاہ اور جو بھی بندہ اللہ کی خاطر توازو ہیومڈیٹی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو رفعت عطا فرماتا ہے تو معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے اور جھکنے والا اونچا ہوتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے آئیے ہم تینوں باتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں مانا قصد صدقتم صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا من دوی رد اللہ کردن حسنا فی الدا فاہ اللہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرض کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھا قرض فعدا له ابا فن کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں اور کئی گنا کر کے اس کو لوٹائیں لوٹائے اللہ و ستو ترجعون یہ اللہ ہی ہے جو تنگی اور وسعت پیدا کرتا ہے اللہ ہی ہے جو تنگ کر دیتا ہے رزق کو اور اللہ ہی ہے جو اس کو وسیع کر دیتا ہے وہ اللہ ترجاون اور پلٹ کے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے سورت البقرہ آیت نمبر دو سو پہنٹاریس. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض حلال مال میں سے اچھی نیت کے ساتھ میں اچھے سلیقے سے قرض دے اللہ کو قرض دے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی راہوں میں خرچ کرے اس کو قرض کیوں کہا گیا اس لیے نہیں کہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اس کو قرض اس لیے کہا گیا قرض کے مشابہ اس کو قرار دیا کیوں اس لیے کہ جب قرض آدمی کسی کو دیتا ہے تو واپس اس کا حق ہوتا ہے کہ لے اسی طرح سے اس کو یقینی طور پر ملتا ہے واپس تو جو آدمی دنیا میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قید کے قابو میں قرض کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض کی طرح لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا لیکن لوٹائے گا کیسا فیوگا فہ اللہ تعالی اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا جتنا لیا تھا اتنا ہی دے گا بلکہ اللہ تعالی دس گنا سے لے کے سات سو بلکہ کئی گنا اور بڑھا کے اس کو دے گا تو یہاں پر جو کمی کا ذکر ہوا ہے کہ صدقے سے مال گھٹا نہیں یہ مجموعی طور پر بات ہے کہ دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ اللہ تعالی اس کو بڑھاتا ہے اور بڑھا کے لوٹائے گا لوٹائے گا اسی طرح سے اللہ نے فرما مند اللہ کردن حسن اجر کریم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے اس کے لیے بڑھائے دینے والے کے لیے و اجر کریم اور اس کے لیے بہت ہی شرف والا عزت والا رزق ہے تو یہاں پر بھی صورت الحدید میں آیت نمبر گیارہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے کئی گنا کر کے متعلق ہے بظاہر سے کیا معلوم ہو رہا ہے آیتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کا عجر دے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصدکنتمن کس بن جو بھی انسان حلال پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے برابر بھی تم ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرے حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اللہ خدا اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے دائنی ہاتھ میں اس کا صدقہ لیتا ہے فیوربی ہا کما یوربی احدکم او قلو تمہارے بچڑے یا تمہارے جانور کو جیسا تم میں سے کوئی انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے پال پوس کے بڑا کرتا ہے چھوٹا سا گائے کا بیل کا اونٹ کا بچہ تھا اور اس کو چھوٹے سے بچے کو کھلا پلا کے پال کے سنبھال کے اس کی حفاظت کرتے ہوئے بڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی سدقے کو جو چھوٹا صدقہ کیوں نہ ہو کھجور کے برابر کیوں نہ ہو اللہ قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے تک کہ کھجور جیسا صدقہ جو ہوتا ہے اتنا چھوٹا بڑھتے بڑھتے بڑھتے کتنا ہو جاتا ہے وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے امام البخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے سعید البخاری کتاب الزکا حدیث نمبر 1410 ہزار مسلم کتاب الزکا حدیث نمبر 1014 اور الفاظ مسلم کے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صدقہ قبول کر کے اپنے پاس اس کو کئی گنا کر کے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر بھی یا اس سے زیادہ آج اس کو ملتا ہے مال سود سے نہیں بلکہ زکوات سے بڑھتا ہے اللہ تعالی کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آت اربن لیئربافی اموال فلاح یرب عند اللہ جو بھی تم یعنی وما آت تم من ربن تم جو بھی سود دیتے ہو لیئر بفی اموالناس تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھوتری ہو اضافہ ہو فلا ارب عند اللہ اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے پنپتا نہیں ہے وما اتیتم من زکات تریدون وجه الله ہاں جو زکوۃ تم دیتے ہو جس میں اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہو فؤلاء هم المضعفون یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھاتے ہیں سورہ الروم کی ایت نمبر 49 ہے, 39 اس ایت میں بتایا گیا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں یہ دنیوی بات کہی جا رہی ہے بھی نہیں بلکہ سود کے مال کے بڑھنے کے لیے تم دیتے ہو سود ان کا مال بڑھتا ہی نہیں اللہ کے پاس اور جو لوگ دنیا میں زکار دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھاتے ہیں بظاہر یہاں لگتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑھتا ہے اور حدیث بھی بتاتی ہیں کہ صدقے سے نہ صرف یہ کہ آخرت میں بڑا اجر ملتا ہے اور کئی گنا مل کے بن کے ملتا ہے بلکہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم تم شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ و الرَّازِقِينَ الرا ذقین سور آیت نمبر انتالیس جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو صدقہ دیتے ہو دین کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ کی بتائی راہ میں خرچ کرتے ہو وما انفق تم منشعین فو یخلف ہو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے واپس دے دیتا ہے واپس کر کے تمہاری رسک میں بڑھا دیتا ہے فوا یخلف ہو وہ خیر اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے بہترین رزق دینے والا ہے اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ ابن آدم انفق علیک اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا یہ دنیاوی وعدہ ہے اور علماء نے کہا کہ یہ مشاہد ہے کہ انسان جب خیر کے کام میں خرچ کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور غیب سے اس کو رزق دیتا ہے اس حدیث کو امام البخاری نے النفقات میں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو باون اور امام مسلم نے کتاب الزکاح میں حدیث نمبر نو سو پر نائن نائن پر ذکر کیا ہے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا یعنی تو دنیا میں خیر کے کاموں میں لگا میں تجھے اور دوں گا تو انسان جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا مال گٹتا نہیں بظاہر اس وقت تو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس ہزار تھے تو ابھی میں سو دیا تو میرے پاس نو سو رہ گئے دکھنے میں دکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جب لوٹاتا ہے تو بڑھ کے اس کے پاس آتا ہے تو گٹا نہیں نا جیسے تجارت میں لگا کے بڑھا کے لیتا ہے تو گٹا بولتا اس کو نہیں اسی طرح سے اللہ تعالی کے لیے جب دیتا ہے اللہ تعالی بھی واپس بڑھا کے اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فيه ہر دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں الا ملکان ينزلان تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں فایقول احدھما اللهم اعط منفقا خلفا ایک فرشتہ ندا لگا کے کہتا ہے الہ خرچ کرنے والے کے مال کو اس کا بدل دے جو اس کا خرچ ہوا نکل گیا اس کی تھیلی میں سے جیب میں سے مال اللہ اس کے بدلے اور اس کو دوسرا مال دے آف منفقا خلفا خلف اس کے بعد ملنے والی چیز و یقول اللہ خر اللہ منفکن دوسرا فرشتہ کیا پکارتا ہے دعا کرتا ہے اللہ مال کو حقدار سے روک کے رکھنے والے مال کو روک روک رکھنے والے اللہ عمتے اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر ظاہر بات ہے روک کے رکھنا کس سے جس کی نسرت کرنا جس پر خرچ کرنا واجب کو اس لیے کہ وعید نوافل میں نہیں ہوتی ہے فرائض میں ہوتی ہے تو یہاں کہا گیا کہ اے اللہ مال کو حقدار سے روک کے رکھنے والے کے مال کو کیا کر تلف کر اس کو اس کو برباد کر تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر کتاب الزکا حدیث نمبر 1442 اور صحیح مسلم کتاب الزکا حدیث نمبر 1010 one zero one zero. اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں انسان کو خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بدل ملتا ہے فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں اور خود اللہ تعالی نے یہ بات قرآن میں بھی کہی اور حدیث قدسی میں بھی کہی ہے تو یہاں پر یاد رکھیں کیوں ابن حجر نے حدیث ذکر کی تاکہ انسان میں انفاق کا مزاج بنے کہ ایک انسان نیک ہے اس کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لوگوں پر خرچ کرنے کا مزاج ہو کنجوس نہیں ہو ہم برے اخلاق میں دیکھ چکے ہیں کنجوسی کتنی بڑی برائی ہے اور کتنی دور تک وہ لے جاتی ہے لیکن سخاوت لوگوں کے کام آنا اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا یہ آلہ انسان کی خوبی ہے اس کی سفات میں سے اور سخاوت اور بہادری دونوں ایسے ہوتے ہیں دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں سخی آدمی بہادر ہوتا ہے بہادر آدمی سخی ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں تو سخاوت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے آپ دیکھیے خرچ کرنے والے بنی لوگوں کے اوپر جن کی ذمہ داری آپ پر ہے ہاتھ کھولے آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی اندر سے بہادری محسوس ہوگی سخی آدمی بہادر ہوتا ہے کنجز بزدل ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے اور تجربہ کر کے بھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے نمبر دو دوسری بات حدیث میں کیا ہے امازاد اللہ اللہ عزا اللہ تعالی معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے عزت گھٹاتا نہیں بلکہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے یہ خاص اسی لیے بھی کہا گیا کہ ایک آدمی بعض میں جب تک یہ بدلہ نہیں لوں گا میں مضبوط اور قوی ثابت نہیں ہوں گا اگر میں نے معاف کر کر دیا دیا تو لوگ سمجھیں گے اس لیے معاف کر دیا۔ بدلہ نہیں لے سکتا تھا اس لیے معاف کر دیا اور وہ اپنی عزت کو کم ہوتا دیکھ کر معاف نہیں کرتا لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے عقل میں جو بات آ رہی ہے وہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے جو اس کی جان کو یا اس کی عزت کو خصوصاً نقصان پہنچائے جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کی عزت کے بڑھنے کا ظاہری اسباب چاہے اس کے خلاف دکھائی دیتے ہوں لیکن ان الم رحا فیصلہ اوپر سے آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت کے فیصلے اس کے لیے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتا ہے لیکن یہاں پر عفو کے معنی کیا ہے معاف کرنا ہے کیا ہم کہتے ہیں معاف کرنا معاف کرنا ہے کیا معاف کرنا یہ ہے اس تعلق سے دیکھتے ہیں کیا ہے الجوہری کہتے ہیں یقال عفوت عن آئھی یا عفوت عن دمبی ہی ادرا ترکتا ہو ولم تعاقب کہتے ہیں کہ تو نے کسی کے گناہ کے ساتھ گناہ کے معاملے میں عفو کا معاملہ کیا تو نے کسی کے گناہ پر غلطی پر اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا ادا ترقتا ہو ولم تو جب تو اسے چھوڑ دے اور سزا نہ دے یعنی معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی غلطی کرنے والے نقصان پہنچانے والے تکلیف دینے والے کو انسان چھوڑ دے اور اس کو اس کی غلطی پر سزا نہ دے سزا نہ دینا معافی ہے اس کو یاد رکھیے سزا نہ دینا چھوڑ دینا معافی ہے اسی طرح سے خلیل کہتے ہیں یہ سب عربی زبان کے ماہرین ہیں وہ من استحق کا فقط عیفہ اتین ہوں ہر وہ انسان جو سزا کا مستحق ہو چکا تھا سزا کا حقدار ہو گیا تھا پھر تو نے اسے چھوڑ دیا پھر تو نے اسے چھوڑ دیا فقد عائقہ اتین ہو تو نے اس کو اگر چھوڑ دیا سزا نہیں دی جبکہ مستحق کا سزا کا تو, تو نے اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا ایسا کہا جاتا ہے تو عفو کا مطلب ہوتا ہے سزا نہیں دینا چھوڑ دینا اس میں ترک کے معنی پائے جاتے ہیں مکائی سلوہ میں یہ بات موجود ہے لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں یعنی عفو کا لفظ بھی آتا ہے اور مغفرت کا لفظ بھی آتا ہے کیا دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ ہیں دونوں الگ ہیں ابو ہلال العسکری کہتے ہیں الفرق کو العفو والمغفرت معاف کرنا الگ ہے مغفرت کرنا الگ ہے کہتے ہیں الفر کو بے نلاف ہوئی ولمغفرتھی بے انف ہوا ترک الذنب اس میں دونوں میں فرق کیا گیا ہے اس طرح پر اس طور پر کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا نہیں دینا اس کے گناہ پر اس کی غلطی پر بس سزا نہیں دینا یافو ہے یا ول مغفرچو رچا مغفرت کرنا یہ ہے کہ کسی انسان کے گناہ کو ڈھانپ دیا جائے اور اس کو ثواب دیا جائے اس کو انعام دیا جائے تو اب مغفرت میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے گناہ کو معاف تو اپنے آپ آ گیا بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالی پردہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے اس کو عام نہ کیا جائے کیونکہ غفرا کا معنی ہی جو ہے ڈھانپنے کے ہوتے ہیں اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے مغفر فر میغ کو بولتے ہیں اس لیے کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے تو مغفرت کیا ہے کسی کے گناہ کو ڈھانپ دینا پردہ پوشی کرنا اس کی اور بی ایجا بالمفوبہ اور اس کے اس کو ثواب یقینی طور پر دینا تو ظاہر بات ہے کہ افو کا معاملہ الگ ہے اور مغفرت کا معاملہ الگ ہے کفار اور مشرقین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ افو کا ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ درگزر کا معاملہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کے ساتھ درگزر کرتا ہے بعضوقات ایک ایک کفر کرنے والا بھی گنا پہ گناہ کیا جاتا اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا دنیا میں سزا نہیں دیتا اس کو لیکن کیا اس کو ثواب بھی دیتا ہے معاف کر کے نہیں یہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے جب کسی کی مغفرت ہوئی کا مطلب وہ جنت میں جائے گا یعنی آپ دیکھیں کوئی گناگار تھا بہت گناہ گار تھا ایک فاحشہ عورت اب وہ گئی جنگل میں گئی بیابان میں گئی دیکھا کہ کتا ہے پانی کی وجہ سے پریشان ہے پیاس لگی ہوئی اس کو اب اس عورت نے دیکھا کہ پریشان ہے کتا جانور جیسا ہے اس نے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا خدیش میں کیا ہے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تو کیا مطلب خالی جہنم میں نہیں جائے گی باہر بیٹھی رہے گی یا اس کا گنا بس اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ ترک کر دیا اس کو سزا نہیں ہوگی بس اتنا ہی ہے نہیں مغفرت کا لفظ جب جہاں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گنا سے درگزر کرے گا اللہ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کو انعام بھی دے گا یعنی وہ جنت میں جائے گا تو مغفرت ہونا یا اپنے آپ جنت میں جانا ہوتا ہے اللہ کے ہاں ہاں انسان کے لیے مغفرت کا لفظ اگر آتا ہے تو معاف کر دینا پردہ پوشی کرنا کے معنی میں آتا ہے تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے الفروق اللغویہ میں یہ بات ابو ہلال اللہ نے کہی اس میں مختلف الفاظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا فرق ہے انہوں نے اپنی کتاب میں سے سارے الفاظ کو عربی کے جمع کیا ہے عفو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ابن الفیر رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی عفو کرنا کتنی بڑی چیز ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کریں ان کی غلطی پر ان کو سزا نہ دیں یہ وہ صفت ہے جو خود اللہ تعالی کی بھی صفات میں سے ہے عفو کا معاملہ کرنا در گزر کرنا سزا نہیں دینا غلطی کے باوجود جب کہ مستحق ہو چکا ہے پھر بھی اس کو چھوڑے رکھنا ابن افیر رحم اللہ فرماتے ہیں فی اسمہ اللہ العفو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العفو بھی ہے یہ واو کی تشدید کے ساتھ الف آفو ہوا یہ فعول کے وزن پر ہے اب اسے بنا ہوا ہے وہ ہوا اتا وزو ترکل قاب علی کسی کے گناہ سے درگزر کرنا اور اس کو سزا نہ دینا ہے وہ اصل ہو المحو و تمسو کہتے اس کی اصل کیا ہے مٹا دینا اور یعنی کسی کے جیسے کچھ لکھا ہوا اس کو مٹا دیا یا کپڑے پر سے نقوش ان کو ذائل کر دیا تو افو کا معنی ہے مٹانا اور زائل کرنا. اس کو مٹا دینا تو کسی انسان کا گناہ ہو اللہ اس کو مٹا دے اور اس کو سزا نہ دے یہ عفو ہے نام اعمال سے گنا مٹا دیا جائے اور اللہ کی طرف سے اس کو سزا نہ ہو یہ عفو ہے فی غریب والأثر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کل تو یا رسول اللہ اور کہ اللہ کے رسول آپ یہ تو بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کون سی رات القدر ہے تو اس رات میں میں کیا کہوں بطور دعا کیا کلیمات کہ عفو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کرتے ہیں میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرتے دے ہیں. تو انسان جب عبادت کرتا ہے للت القدر میں تو اس میں گھمن پیدا ہونے کی بجائے اس کی نفسیات کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں میں بہت بڑا کام نہیں کیا تیری عبادت کر کے للت القدر میں میرے بہت سارے پاپ ہیں میرے بہت سارے گناہ ہیں اللہ میری پکڑ نہ ہے یعنی یہاں پر مزاج اس کا یہ ہو کہ اتنی آجزی اس میں ہو کہ اس کی نگاہ اپنے گناہوں پر ہو اس عبادت پر نہ ہو جو اس رات میں اس نے کی ہے بلکہ وہ اپنے پچھلے کو سوچ کے ڈر رہا کہ میں اس لائق ہوں کہ میرے اوپر سزا آنی چاہیے لیکن میں عبادت کر کے بہت بڑا زبردست نہیں بن گیا بلکہ میرے کتنے سارے گناہ ہیں وہ باقی ہیں اللہ چاہے تو میری پکڑ کر سکتا ہے تو وہ عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو یہ, اس, اس, یہ حکمت علماء نے بتائی اس دعا کی کیا کہ نکلے گا کہ اب ما, بس اللہ سزا مت دے کیوں مانگا اس سے بڑا بھی تو مانگ سکتے تھے جہنت بھی مانگ سکتے تھے اور کیا نہیں مانگ سکتے تھے یہ کیوں؟ کہ اس اعتبار سے کہ اس رات عبادت کر کے انسان میں اکڑ اور گھمن پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی نگاہ اپنی غلطیوں پر ہونا چاہیے اللہ سے گزر مانگے امام ابن حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجام سعید حدیث نمبر چار چار سو تیئیس حدیث صحیح ہے اللہ سنانے کہتے اس حدیث میں فیقول اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے کہتے ہیں اس حدیث میں اس قول میں فی حسن عن آپ کے ساتھ کسی نے کی ہے چاہے وہ گھر کا ہو باہر کا ہو اگر اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے آپ کے جسم کو آپ کے مال کو یا آپ کی عزت کو اس نے نقصان پہنچایا ہے تو اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں ہم اسے معاف کریں سزا نہ دیں اس سے بدلہ نہ لیں وہ آدمی ہی اعلیٰساتی ہی وہ ان کا نجائز اور اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اس کی برائی پر اس کو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں اگرچہ یہ جائز ہے ایک آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے انتقام اسلام میں کیا ہے جائز ہے ہاں اس سے زیادہ بدلہ لینا جائز نہیں وہ ظلم ہے تو اگرچہ انتقام جائز ہے لیکن اس حدیث حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انتقام لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انتقام لینے سے بہتر کیا ہے معاف کر دو اور بتایا گیا ہے کہ اس سے عزت تمہاری کم نہیں ہوگی اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا بدلا لے کر بڑا بننے کی بجائے معاف کر دو تم چھوٹے نہیں بنو گے معاف کرنے سے بعض اوقات آدمی سوچا میں کیوں معاف کروں میں تو بدلہ لے کے رہوں گا میں تو اس کو چھوٹا دکھا کے رہوں گا آگے معاف کر دو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھاتا آہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں مزید معافی کے تعلق سے کیا آیا ہے اور آخری حصہ اس کا جو رہ گیا ہے اللہ کے لیے تواز و اختیار کرنا ان شاء ہم اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے اکو الحادی Uh, مکم نہیں ہے میں uh, اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگلے دو ہفتے بارہ اگست اور uh, uh, سعودی عرب کے مطابق پانچ بج کے پانچ بجے شروع ہوگا اور سوا چھ بجے ختم ہوگا اور ہندوستان और وقت مطابق ساڑھے سات ساڑھ ساڑھ بجے شروع ہوگا اور پونے نو بجے یعنی آٹھ بج کے پینتالیس منٹ پر ختم ہوگا. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و